رب العالمين والصلاة والسلام اما بعد فأعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن والسلام عليك يا رسول الله ولا ع و شابق حیب اللہ <تصفح> وسلام ع نبی اللہ و ع شابق يا نور الله سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو مجلسوں میں درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیڈ مٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت ہم کینیا کے کی کیپٹل نیروبی میں جمع ہیں اور دعوت اسلامی کا سنو تو بھرا اجتماع جاری ہے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت المومنی خیر من علی ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جب نیتیں زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ فوا بھی زیادہ ملے گا یہ بھی ایک نالج کی بات ہے جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے سارے اسلامی بھائی اپنے گھروں سے اپنے کاروباروں, کاروبار وغیرہ سے نکل کر یہاں آئے ہیں آپ اجتماع میں آئے اچھی نیتیں کہ اجتماع میں جاؤں گا اور بیان سنوں گا یہ اچھی نیت ہے ساتھ اگر یہ نیت بھی شامل ہو میں تو آپ گھر سے چل رہے ہیں آپ تصور کریں آپ گھر سے چل رہے ہیں گھر سے نکلتے وقت آپ نے نیت کی ڈیفینےٹلی کہ آپ اجتماع میں ہی آ رہے ہیں آپ کو انویٹیشن ملا ہوا تھا آپ نے گھر والوں کا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں چلیں اب نیت کریں کہ میں گھر سے باہر نکلنے کی دعا کروں گا یعنی جب آپ اجتماع میں چلے تو یہ ایک نیک کام ہے ایک نیک کام ہے اچھا کام ہے تو جب ہم کسی نیک کام کے لیے چلیں گے تو ہر قدم پر نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوتا ہے है? ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے اب میں اجتماع میں چلا تو میرے ایک نیکی کی نیت ہے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں ایک اچھے کام سے جا رہا ہوں اب میں نے دوسری نیت یہ کی کہ میں گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑوں گا تو اب جب گھر سے میں نے نیت کی کہ میں نکلتے وقت دعا پڑوں گا اور جب گاڑی میں بیٹھوں گا تو گاڑی چلانے کی کار چلانے کی دعا پڑوں گا سبحان خان الزی لنا النا وما کننا لہو مکری نین ان نہ لمن کلیبن یہ دوسری دعا ہو گئی پھر اب یہ دو نیکیوں کی آپ نے نیت کی اب آپ کا ہر قدم ایک نیکی کی نیت کی آپ نے اجتماع میں جا رہا ہوں دوسری نیت کی کہ میں گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی پڑوں گا تیسری نیت کی کہ میں سواری کی دعا پڑھوں گا کتنی نیتیں ہو گئیں ہر قدم تین قدم اب آپ کے ہر قدم تین قدم اور ہر قدم پر تین نیکیاں ملیں گی تین گنا ماپ ہوں گے صرف کیا کیا آپ نے نیت کر لی صرف نیت کی ہے نہ آپ کا ٹائم جا رہا ہے نہ آپ کے پیسے جا رہے ہیں صرف نیت کی ہے اچھا اب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں جاؤں گا تو مسلمانوں کو سلام کروں گا کرتے ہی ہیں ہم سلام تو آتے تو سلام تو کرتے ہی ہیں اچھا کوئی سلام کرے گا تو جواب دوں گا تو سلام کا جواب دیتے ہی ہیں اگر یہ دو نیتیں کر لی کہ جا کر مسلمانوں کو سلام کروں گا جو سلام کرے گا اس کو سلام کا جواب دوں گا تو یہ دو نیت اور پلس ہو گئے کل کتنی ہو گئیں پانچ نیتیں ہر قدم پانچ قدم اور ہر قدم پر نیکی ملے گی گناہ ماف ہوں گے کام ایک ہی ہو رہا ہے صرف نیت بڑھا لینے سے ہمارا ثواب ورتا چلا جا رہا ہے اب ایسا ود آؤٹ لاس بزنس نیکیوں کا بزنس کہاں ملے گا کہ وہی فکس انویسٹمنٹ ہے وہی فکس انویسٹمنٹ ہے وہی ٹائم کا انویسٹمنٹ ہے کوئی زیادہ ٹائم انویسٹمنٹ آپ کی نہیں ہے مگر آپ کا ریشو پروفیٹ آپ چاہیں تو ہنڈریڈ ٹائم اور آپ چاہیں تو ٹو ہنڈریڈ ٹائم بڑھ سکتا ہے صرف سوچنے کی حاجت ہے کہ مجھے کیا زیادہ مل جائے اور یہ صرف ثواب کمانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو جتنی زیادہ نیتیں ہم کریں گے انشاءاللہ شاء اتنا ہی زیادہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا اب یہ نیت کر لیں کہ میں اول تا آخر یعنی آخر تک لاش تک اجتماع میں شرکت کروں گا اب نیت کریں تو انشاءاللہ بھی کہہ دیں سی لاؤڈلی یہ اللہ کا ذکر ہے کریں ذکر کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ شاء بھی ملے گا نشاءاللہ. عبادت کی نیت سے کریں گے تو. تو اب یہ اب آپ انشاءاللہ کہتے رہے تو انشاءاللہ شاء آپ کی نیت بنتی جائے گی اچھا اب موبائل فون سب کے پاس ہوں گے گھنٹیاں بجیں گی آپ بھی ڈسٹرب ہوگئے بیان کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوگا تو یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ از آخر تک موبائل اٹینڈ نہیں کروں گا اچھا موبائل اب اٹینڈ نہ کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ موبائل کی جب گھنٹی بجے گی تو آپ بولو گے کہ دیکھو کون ہے اب آپ دیکھیں گے کون ہے تو جو بول رہا ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جی. میں کہوں گا حرام تو آپ موبائل دیکھ رہے ہو گئے کہ مولانا نے حلال بولا تھا تو ایک موبائل فون آپ کی پوری توجہ اٹھا دے گا اور ایک مسئلہ غلط سمجھ جائیں گے پھر اتنا وقت نکال کر آپ آئیں تو اب تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو جائیں دنیا سے موبائل فون ہو سکے تو آف کر دیں ادر وائز سائلنٹ کر کے اپنی جیب میں ڈال دیں اور یہ نیت کرے انشاءاللہ شاء آخر تک موبائل نہیں دیکھوں گا تو سب کو پتہ ہے کہ آپ یہاں ہیں اللہ نے کرے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو آپ کو ڈھونڈ لیں گے تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کریں اچھا ہمارے ایک کلچر ہے یہاں تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے اجتماع سننے کے ایک مینرز ہیں جو اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ مینرز ہم دیکھتے ہیں لیکن جب ہم افریقن یورپین اور امریکن کنٹریز کی طرف میں کبھی مدری چینل پہ دیکھتا ہوں تو بڑا عجیب مطلب ایک وہ اور لک ہوتا ہے کہ وہ ٹانگیں لمبی کر کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اجتماع سن رہے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے دیکھیں آپ کبھی کسی معزز یا بزرگ کے پاس جائیں گے تو آپ کیسے بیٹھتے ہیں اے, کتنے ادب سے بیٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ باؤ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو قرآن کی باتیں بیان کی جائیں تو کیسے سننا چاہیے جتنا ادب کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور ہم یہاں آئیں ثواب کمانے کے لیے ہے نا ہم یہاں ثواب کمانے کے لیے آئیں اللہ کی رحمت سے تو جن سے ہو سکے جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جائیے آپ کو تکلیف ہوگی میں سے بیٹھتے ہیں نا ٹرائی تو کریں سیکھنے کے لیے آئیں جیسے میں بیٹھا ہوں دو زانوں اتحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء ما تعالیٰ اب دیکھیں اگر آپ نیت کریں کہ میں بیان کے تعزین کی نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنوں گا اس کے لیے میں دو زانوں بیٹھ گیا انشاءاللہ شاء آپ کو اس طرح بیٹھنے کا سبب ملے گا اچھا اب آپ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاؤ گے تھک جائیں تو پھر یوں بیٹھ جائیے تھک جائیں تو پھر یو بیٹھ جائیے پھر یاد جائے گا پھر یوں بیٹھ جائیے گا تو انشاءاللہ اللہ اس طرح تعظیم کی نیت کرتے رہیں گے آپ کو ثباب ملے گا اور جب پانچوں نمازیں پڑھیں گے اور تسلی کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یوں بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی ہم سب جو ہے نا وہ کرسیوں والے ہو گئے زمین پر بیٹھنے کی عادت ہماری تقریباً نکلتی جا رہی ہے ایسے کئی ہمارے کرسیوں بیٹھے جو بزرگ ہوتے ہیں کا تو وہ بیمار ہوتے بےچارے نہیں بیٹھ سکتے لیکن نیچے بیٹھنے کی عادت رکھے ہمارا کھانا بھی اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں ویسے سنت یہی ہے کہ دسترخوان زمین پر بچھا کر کھانا چاہیے تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ توفیق دے تو یہ عمل بھی اپنے گھر میں جاری کر دیں گے علی الحبیب ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منا چھوٹا سا بچہ اس کو دیکھا جو کھڑا رو رہا ہے آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے میرے ٹیچر نے آج ایک سبق میں کچھ آیتیں لکھوائی ہی ہیں پرانے پاک کی جو مجھے رلا رہی ہے وہ قرآن پاک کی آیت جو مجھے م... استاثہ میں لکھوائی ہے وہ سوچ کر میں رو رہا ہوں تو حضور نے پوچھا وہ کون سی ہیں جسے سو... سوچ کر تم رو رہے ہو تو اس مدنی منہ نے بچایا کہ وہ سورہ کوثر کی آیت پڑی سورہ کوثر کی آیتیں جو الحاق متکاثر شتا زر تب المقابر کلّا سو فتح سم کلّا سو فتح کلّا لو تا لگن علم بولا یہاں تک لکھوایا اس کا ترجمہ یہ ہے ترجمہ کنز المان میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت فربان شمیر اسارت مولانا شاہ امام اشمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرافاظ ترجمۂ قرآن کنز المان میں کچھ یوں اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبی نے اللہ کو مت سر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا ہاں ہاں جل جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے یہ آئے پڑھتے ہوئے مدری منہ وہ بچہ خوف خدا سے رونے لگا وہ بزرگ اس کا یہ رونا دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے کہ کتنا خوفے خدا والا بچہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں سن کر رو رہا ہے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورت کا سبب یہاں تک پورا نہیں ہوتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے آپ نے سور تقافر یہ تیسرے پارے کی سورت ہے کہ بقیہ آیت کریمہ بھی اسے سنا دی لَتَرَوُنَّ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عِيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِينَ عِنِينَ نَعِينَ ترجمہ ایک انزل ایمان بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے پھر بے شک اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی اب جب جہنم کا تذکر آیا تو مدری منا یہ سن کر تھر تھرا اٹھا کام گیا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھانے لگا زمین پر یہاں تک کہ روتے روتے ٹھنڈا ہو گیا اور مر گیا اب جو اس کا استاد تھا وہ جلدی جلدی آیا اور اس کو بزرگ کو پکڑ لیا کہ تم نے اس بچے کو مارا ہے لوگ بھی جمع ہو گئے اس بچے کے مدنی منہ کے ماں باپ بھی پہنچے اور اس بزرگ کو بطور قاتل کے اس سے بچے کو مار دیا عدالت نے پیش کیا قاضی صاحب نے بزرگ کہا کہ کیا بات ہے آپ صفائی پیش کریں آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ بھائی یوں ہوا تھا فور ایگزامپل کہ یہ رو رہا تھا میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ اسے سور تکاثر کی یہ آیتیں سنی ہیں اور اس نے اس سے خوف خدا سے یہ رونے لگا تو میں نے اس کو آگے کی آیتیں سنا دی اس سے اور رونے لگا جب جہنم کا تذکرہ آیا عذاب کا تذکرہ جب عذاب کا تصور اس کو بندہ تو یہ زیادہ رویا روتے روتے روتے روتے خوف خدا سے یہ رو رو کر مر گیا میرا کیا کسور ہے تو قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند نیک تھا اور خوف خدا کی تلوار سے شہید ہوا ہے چنانچہ ان بزرگ کو باعزت چھوڑ دیا گیا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سور تقاصر نازل ہوئی تو آپ فرمانے لگے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال تیرے لیے تیرا مال صرف وہ ہے جو نے کھایا اور فنا کر دیا یا پہنا اور وہ سیدھا یعنی پرانا کر دیا یا فدقہ کیا اور اسے باقی رکھا یہ تیرا مال اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا مال نہیں ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی سورہ مبارک تو آپ نے اس کا یہ وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ آپ نے ارشاد عطا فرمایا تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ابھی میں نے سور تقاصر آپ کو جو بیان کی ہے اس پر ذرا سا غور کر لیجیے کہ ایک مدنی منہ یہ سور تقاصر کی آیتے سن کر آیتے پڑھ کر خوف خدا عز و وجل سے اس کی روح نکل گئی خوف خدا ازبلہ سے اس کا انتقال ہو گیا کیا ہم پر ایسی کو کیفیت تعریف ہوتی ہے مانی یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے صورت تقاصر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے اسے پڑھا ہم سے کچھ تو روئے صحابہ کرم کہتے ہمیں ہم سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ہم نے کوشش کی مگر نہ رو سکے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے تو میرے نیچے اور پیارے بھائیو اس طرح قرآن مجید کی ہم کئی آیتیں سنتے ہیں کئی آیتیں پڑھتے ہیں یا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا واقعی ہمارے دل عجیب و غریب ہو گئے کہ اس میں کس قدر واضح طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں واضح طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں غافی رکھا مال کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر الفاظی مراد آبادی مرادآبادی رحمت الحادی لکھتے ہیں کہ تمہیں غافل لکھا یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے کس چیز سے غافل لگا کہ تم نے اللہ تعالی کی بندگی نہیں کی اس کی تاعت نہیں کی اس کی فرما برداری نہیں کی مال کی زیادہ طلبی نے اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال یعنی مال کی زیادتی کی شیر یعنی لالچ یہ اور اس کو مفاخرت یعنی کہ فخر کرنا مال زیادہ آئے یہ لالچ اور پھر اس کو فخر کرنا یہ مضموم ہے بری بات ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے یعنی بعد کے جو اعمال کرنے اس نے قبر کی تیاری کرنی ہے حشر کی تیاری کرنی ہے نزا کے وقت کے بارے میں اس نے غور کرنا ہے کہ میرا کیا بنے گا ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے تو میں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا یہاں تک کہ بندہ مر جاتا ہے اور کس قدر ان کلمات کو جب ہم سنتے ہیں تو سوچنے کے لیے موقع ملنا چاہیے کہ یہ کہیں آیت کریمہ مجھ پر صادق تو نہیں آ رہی کہیں میں اس آیت کریمہ کا مزداخ تو نہیں ہوں کہیں بالکل اس آیت کریمہ کے مطابق میری زندگی تو نہیں گزر رہی کہ مجھے بھی تو مال کی زیادہ طلبی نے آخرت کی تیاری سے محروم رکھا پیسے کمانے میں نہ میں نے نماز کا خیال رکھا پیسے کمانے میں نہ میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ یہ پیسہ حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے جائز طریقے سے آ رہا ہے نہ جائز طریقے سے آ رہا ہے اس مال کی زیادہ طلبی کے لیے میں نے علم دین نہیں سیکھا کیوں کہ میں نے اپنے آپ کو اس علم کے پیچھے لگایا اس نالج کے پیچھے لگایا اس ٹائپ آف ایجوکیشن کے پیچھے لگایا جس سے میں انکم تو کما سکتا ہوں ارننگ تو کر سکتا ہوں मेरी میری پوزیشن جو اچھی ہو سکتی ہے میرا گھر تو اچھا ہو سکتا ہے میرا گھر وول ٹو وول تو ہو سکتا ہے میرے گھر کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے میرے پارکنگ لاج کے اندر پارکنگ پوچھ کے اندر دو دو تین تین کاریں تو آ سکتی ہیں میری گھر کے اندر بہت زیادہ خوشحالی تو آ سکتی ہے اے سی لگ سکتے طرح طرح کی نعمتیں آ طرح کی چیزیں میرے گھر میں آ سکتی ہیں میں نے صرف اپنے اس دنیا کے دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال ساٹھ سال, سال ستر سال والے گھر کے لیے تو تیاری کی نہیں کی تو اس قبر کی تیاری نہیں کی جہاں پر مجھے قیامت تک کے لیے رہنا ہے وہاں کی کیا تیاری کی کیا ایک کارپیٹ اٹھا کر میری خبر اب چھایا جائے گا نہیں کیا میرے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال کر میری کبر میں میرے کفن کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے نہیں کیا اتنا پیسے کمانے کے بعد کیا مجھے سوٹ پہنا کر ٹائی لگا کر کبر میں لٹایا جائے گا نہیں وہی کفن ڈالا جائے گا وہی سفید کپڑے ڈالے جائیں گے وہی کوڑا لٹھا ڈالا جائے گا جس سے دنیا میں ہم بھاگتے تھے نہیں بھائی یہ کپڑے میں کہاں سے پہ پہنوں گا ارے مرنے کے بعد یہی کفن پہنایا جائے گا یہی سفید لٹھا پہنایا جائے گا کوئی رنگین پہنا ہے گا بھی نہ تو گھر والے گے کہ رنگین کپڑے مت پہناؤ سفید کپڑے پہناؤ وہ بھی سفید کوڑا لٹھا بگیر سلاوٹ امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا بچہ ہو یا جوان اور کوئی امر جو مرے گا اس کو سفید کوڑا لٹھا کفن دے دیا جائے گا نارمل سے اس کی بیلی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ دولت بن کے مطلب کفن کے اندر کوئی سونے کے تار لگا دیے جائیں گے نہیں جو چیز قبر میں کام آئے گی میں نے اس تمام سامان کو جمع کرنے میں کوتاہی کی ہے کیا وجہ تھی کیوں کوتاہی کی عزت چاہیے تھی شہرت چاہیے تھی دولت چاہیے تھی منصب چاہیے تھا وزارت چاہیے تھی سیاست چاہیے تھی یا کیا چاہیے تھا وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے قبر کی تیاری نہیں کی الحاف قم تقافر ہتھا زور تمہیں غافل رکھا یہ تمہارا رب میرا رب کہہ رہا یہ ہمارا ہب مرما رہا ہے یہ کوئی دعوت سلامیہ کا مبلک صرف نہیں کہہ رہا ہمارا رب کہہ رہا ہے ہمارے کلام پاک میں آ رہا ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبین یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا پھر اشار آتا ہے نزا کے وقت اپنے اس حال کے نتیجے بد کو ہاں ہاں جل جان جاؤ گے جل جان جاؤ گے بہت جلدی پتا چل جائے گا کیا نزا کے وقت اپنے اس حال کے نتیجے بد کو جو برا تم لوگوں نے کیا جو برا ہم نے کیا اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کو پہچان لوگے گے کس وقت جب تم پر نزا کا وقت آئے گا کیا ہم نے نزا والے نہیں دیکھے وہ کوما میں پڑے ہوتے کوما میں پڑے ہوتے ہیں。باپ کوما میں تین دن ہو گئے بیٹا مولانا کے پاس اچھا ہے مولانا صاحب دعا کرو میرے باپ کو بہت تکلیف ہے مٹی ٹھنڈی کر دے مٹی ٹھنڈی کر دے جب تم ایمرجنسی وارڈ میں دے بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو تو, تو تمہارے باپ نے تو یہ دعا نہیں کروائی تھی کہ بولا صاحب دعا کر دو میرا بچہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے آئی سیو سی کیبن کے اندر دعا کرے میرے بچے کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ اب باپ کمانے کے قابل ہی نہیں رہا اب تو خالی بل چڑھ رہا ہے گوٹا ہاسپٹل کا ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ دعا کرو دعا کر دیے اب بچے کی کوئی امید نہیں ہے اب بچہ بھی جانتا ڈاکٹر ابھی منا کر دیا بچے کی امید نہیں ہے ڈیلی آئی سی یو یونٹ کا بل چڑھ رہا ہے دعا کرو مولانا میرے باپ کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے میرا دل تو بچ جائے گا باپ نے تو بچنے کی امید ہے ہی نہیں آخر باپ کی یہ محبت دل میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا تھی وجہ کیا کہ زندگی بھر بیٹے کو باپ نے اپنے آپ سے دور رکھا کیوں کہ بیٹا ہائرلی ایجوکیشن کما کر آئے گا اور اپنا فیوچر اسٹیبلش کرے گا ٹھیک ہے باپ نے کیا کرنا تھا باپ کی تو زندگی گزر کے پچیس تیس سال پچیس تیس سال کی عمر پہ شادی ہوئی اور دس سال تک بچہ اگر وقت پر پیدا ہو بھی گیا تو دس سال تک پندرہ سال تک بچے کو پالتے رہے کھلاتے رہے پلاتے رہے اور تھوڑا بہت وہ ادھر ایجوکیشن دیتے رہے اب پندرہ سال کا ہو گیا تو باپ کی عمر کتنی ہوگی فورٹی فائیو ایئر آلموسٹ ٹھیک ہے پینتالیس سال کی عمر رہ گئی اب اگر ساٹھ پینسٹھ سال بھی باپ کو جینا ہے تو اب پندرہ بیس سال رہ گئے بےچارے گا اگر رہ گئے تو اب بیٹے کو بھیج دیا باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے بیٹا گیا باہر باپ کی خدمت بیٹے نے سیکھی نہیں ماں کی خدمت بیٹے نے سیکھی نہیں باپ کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے یہ بیٹے نے سیکھا نہیں کلمہ کیسے پڑھنا ہے یہ بیٹے نے سیکھا نہیں غسل کیسے کرنا ہے یہ بیٹے نے سیکھا نہیں جنازے کو گسل کیسے دینا ہے میت کو یہ بیٹے نے سیکھا نہیں بیٹے کو اٹھا کر بھیج دیا کافیروں کے حوالے کافروں کا سپورٹ کر دیا غیر مسلموں کے ہینڈ اوور کیا نا آپ نے اپنے بچے کو ہائرلی ایجوکیشن کے نام کے اوپر وہ کیا دین سکھائے گا آپ کے بچے کو کیا مذہب سکھائے گا آپ کے بچے کو صرف ایجوکیشن ہی دے گا ٹو ٹو کا ٹو از اور انگلش اور اردو یہی سکھائے گا کیا آپ کا بچہ ڈر نہیں کہ آپ کا بچہ اسلام کی بیسک چیزوں سے غافل ہو جائے گا آپ کا بچہ اسلام کی بیسک کو بھول جائے گا اللہ نہ کرے اس کے دماغ اور اس کے دل کے اندر غیر مسلم کی تعلیمات بیٹھ گئی تو آپ کا بیٹا کسی غیر میرا مورد کے مہرم اور بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کچھ ہی نہیں پتا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ کر آئے گا ڈیڈی آر یو ارے بیٹا سلام تو کر گڈ ایونگ سلام ڈیڈی آر یو بیٹا سلام یو بیٹ آر آلڈ مین اب اپنے بولے یہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا میں نے اس کو کہ آنے کے بعد میرے کو بوڑھا بولے گا میرے کو بوڑھا بولے گا یو آر آل مین پھر باپ ڈھونڈتا کسی مولانا کو میرے بچے کو بچاؤ میرا بچہ گیا ارے بھائی اب بچہ کہاں سے بچے گا بچے کی جو بچنے کی عمر تھی تو آپ نے غیر مسلموں کا آباد کیا تھا اب مولانا بچے کو بچاؤ مولانا کہاں سے بچہ بچائے گا اب تو بچہ گیا آپ کے یہاں سے اب تو اللہ تعالی نے اس کے دل میں ڈال دی دین کی محبت اس کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی تو آپ کا بچہ بچ جائے گا اللہ کی رحمت سے ورنہ آپ ہم نے اور آپ نے بچے کو بچانے کے لیے کیا کیا, کیا, کیا؟ ہم کہیں گے ہم نے اس کی تربیت کی ٹھیک ہے ہم نے اس کی تربیت کی ہم نے اس کو تعلیم دی دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے كی جو سب سے چی اچھی چیز دیتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے دیکھو حدیث میں ہے ہم نے تعلیم و تربیت تو دی ارے والد صاحب یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے مراد اس سے مراد اسلام کی تعلیم و تربیت ہے دین کی تعلیم و تربیت ہے آپ کا بیٹا اپنے بیگ اندر اتنی بڑی بڑی بڑی بڑی بکس لاس کی اور اكاؤنٹیبلٹی كی بھركے تو لایا ہے آپ قرآن دو دیا کہ بچے كو قرآن پڑھنے نہیں آتا کیسی تعلیم و تربیت دی آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں آتا آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پر عمل کیسے کرے گا نماز کیسے پڑھے گا نماز میں قرآن پڑھنا تو فرض ہے فراض کیسے کرے گا تو بالکل یہ کلچر رہا ہمارا اور ہم نے اپنی اولاد کو اٹھا کر ڈال دیا اور ہم یہاں پر ہیں مال کمانے کے لیے اولاد کو بھیجا مال کمانے کے لیے اللہ کو تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ نے یہاں تک کہ تم نے کمر کا منہ دیکھا اللہ خبر اب مر گئے کیا کریں گے کیا بچے نہیں مر جاتے باہر ملکوں میں ہم نے خود امیر سے سنا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر اتنے روپئے خرچ کیا اس کو فورین بھیجا پڑھایا ڈاکٹر کچھ میں ڈگری بگری آ کر ادھر آیا بیمار ہو گیا بیمار ہو کر مر گیا جبان بیٹا مر گیا باپ کے کہتے ہوئے سنا گیا کہ جتنا روپیہ پر خرچ کیا تھا اتنا تو اسے کمایا بھی نہیں ہے ختم کسی کی بھی اس طرح کی کوئی خوف خدا والے میں نہیں کہتا کہ ٹوٹل نیگیٹو مینٹلٹی ہے لیکن آخرت کی تیاری کے حوالے سے کیا مینٹلٹی ہے پھر فرماتے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے کب نزا کے وقت اپنے حال جو برا حال کیا نا اس کا نتیجہ دیکھو گے اس وقت کیا دیکھیں گے کیونکہ ایک وقت مرنے سے پہلے بیفور ڈیتھ بالکل قریب کریب وقت آتا ہے کہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور سب بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے پلس مائنس سب سمجھ میں آ جاتی ہے مگر وہ وقت کجا گیا اب سوائے کے کچھ بھی نہیں آئے گا سم مکل سو پتا پھر ہاں ہاں جل جان جاؤ گے یہاں مراد قبروں میں پہلے سے مراد تھی نزا کے وقت جلد جان جاؤ گے پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے اب قبر میں نزا کا بھی وقت آئے گا اور ہمارے امیر اللہ سدت فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا اس کا ایک کنکلوژن نکال کر امیر نے دیا بہت زیادہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں نزا کی سختی ہوتی ہے نزا جو ہے نا رو نکلنے کی یہ رو یوں نہیں نکل جاتی ہم سمجھتے ہیں نا یہ تھا ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا مر گیا رو نکلنے کی ایک سختی ہوتی ہے لائک like, کانٹے دار شاخ ایک شاخ کانٹے دار اس کو اندر ڈالیں اور اندر اس کو گھما گما دیں تو سارے ریشے جسم کے اس کے اندر آ جائیں گے اب اس کو نکالیں کتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تکلیف روح نکلنے کی ہے اتنی تکلیف ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فرشتے مرنے والے کو پکڑ نہ لیتے نا تو یہ تکلیف کے مارے جنگلوں میں بھاگ جاتا مرنے والا مگر ہم سے یہ سارے منظر چپے ہوئے مگر ہمیں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ہے اور کئی نظر نہ آنے والی چیزوں پر ایمان لانا ہے یوک بالغیب مومن کی یہ علامت ہے کی پہچان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے اچھا اب یہ تو ہے وہی تکلیف آپ بتائیے سب سر میں درد ہوتا ہے تو کوئی چیز اچھی لگتی ہے پیٹ میں درد ہو تو کچھ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا نا. بخار زور کا آ جائے 103 یا 4 ڈگری بخار ہو کچھ اچھا لگے گا نہیں لگے گا جب روح قبض ہو رہی ہوگی کیا اچھا لگے گا کتنی تکلیف ہوگی اے مسلمان تیرا ایمان ہے ان چیزوں پر کتنی تکلیف ہوگی اچھا اب یہ تک رو قبض ہونے کی تکلیف اس پر ایک اور تکلیف وہ کیا کہ جتنا دنیا میں مال دولت بنگلہ کار جمع کیا ان میں منہمک رہے انولڈ رہے بہت زیادہ ایکسٹرنری بال بچوں میں جتنا ایکسٹرنری انوالو رہے اب ان سب کے چھوٹنے کا غم ہو رہا ہے اب وہ جو چیزیں جو اس نے جمع کی زندگی بھر ان چیزوں میں رہا موت آ گئی اب یہ جتنی چیزیں سے چھوٹ رہی ہے نا گھر جا رہا ہے زندگی بھر جس گھر کے لیے اس نے خون پسی ایک کیا یہ چھوٹ رہا ہے یہ دولت جس کی ایک سائن کے اوپر سے نکل جاتے تھے اب یہ سائن کرنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے دونوں چھوٹ رہی ہے کار پارکنگ پہنچ پہ کھڑی ہوئی ہے چھوٹ رہی ہے سب کچھ چھوٹ رہا ہے بیوی بچے چھوٹ رہے جتنی اس نے ان کے اندر کوشش کی تھی محنت کی تھی جمع کیا تھا محبت کی تھی نا جتنی محبت اس نے ان چیزوں سے کی تھی اسی قدر اسے نزا کی سختی میں مبتلا کیا جائے گا اسی قدر وہ جو چھوٹنے کی تکلیف ہوگی وہ یہ, یہ اور دوسری چیز ہوگی تیسری چیز نزا کے وقت جب روح ابزوری ہو ہوتی ہے شیطان آتا ہے نہ جانے طرح طرح کے شٹنگ گنا کرواتا ہے اور گناہ جیسے جیسے بندہ کرتا جائے گا اس کا ایمان اس کی جو ایمان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی پھر گھی کرتا ہے پھر چگلی کرتا ہے پھر یاکاری کرتا ہے یہ سارے گناہ اس کے ایمان کی طاقت کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارا دنیا میں جیتے جی ہمارا جو رہا ہے اب فائنل راؤنڈ فائنل رون ہے نزا کا وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے یہودی ہو جا عیسائی ہو جا نسرانی ہو جا اور یہ ہو جا وہ ہو جا اب میرا ایمان ہی کمزور ہے میں لیتا ہوا ہوں دنیا چھوٹ رہی ہے دولت چھوٹ رہی ہے عزت چھوٹ رہی ہے سب کچھ چھوٹ رہا ہے ایسی حالت میں شیطان سے میں مقابلہ کیسے کروں گا کیسے کروں گا پلیز اس کو سوچئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے یہ سوچنا ہماری ذمہ داری ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کے خلاصے بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث میں ساری باتیں آئی ہیں میں ان کے خلاصے بیان کر رہا ہوں یہ ہونا ہے آپ پر بھی ہونا ہے مجھ پر بھی ہونا ہے لیکن میں نے اس دین کے لیے میری پریپریشن کیا ہے تیاری کیا ہے کہ جب شیطان آئے تو جب شیطان آئے تو میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤں یقیناً اللہ کی رحمت بچائے گی یقیناً اللہ کی رحمت بچائے گی مگر میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم نے کون سا عمل کیا رشمت اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کے نے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ کی رحمت کو ابھارنے کے لیے ہم نے کیا کام کی ہے سونے کی چینے پہنی سونے کی انگوٹھیاں اور دیگر سلور اور میٹل کے زیور پہنے بڑی بڑی چٹیاں رکھی عورتوں کی طرح داڑی منڈائی گانے سنے میوزک سنا نماز قزا کی سو رہے لڑکیوں سے ملتے رہے گرل فرینڈ بناتے رہے لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی رہی غسل کرنا نہیں آیا ناپا کے ناپا گھومتے رہے وبو کرنا نہیں آیا نماز پڑھنے نہیں آئی مجھے بتائیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کام کیا آ گئی نزا کا وقت اب آیا موت کا وقت اب تو ہل بھی نہیں سکتے پھر جان جاؤ گے ہاں ہاں پھر جان جاؤ گے اب قبر میں جان جانو گے پھر قبر کا معاملہ ہے اور روایتوں میں قبر کا معاملہ اگر میں صرف اس سے تفسیر وغیرہ نہیں بیان کر رہا اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ اگر قبر کے معاملے پہ جائیں تو قبر میں تو فرشتے سوال کریں گے مر رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رق روشن دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا ماں کن تھا تکنک کے حضر رجول بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اب غور کیجئے ہمارے جو اس وقت ہمارا جو کریکٹر ہے جو ہماری اس وقت جو ہیبٹس ہے جو سٹائل آف لائف ہے جو ہمارا ایک انداز زندگی ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ سے روٹ گئے کہ امتی کا عمل یہ نبی کی بارگاہ میں روز پیش کیا جاتا ہے اس وقت کیا ہوگا اللہ ناراض ہو گیا اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روٹ گئے توبہ کیے گئے مر گئے یا ماض اللہ ایمانی برباد ہو گیا اب قبر بھی کیا کریں گے تو جس کو جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی صلی اللہ علام روٹ گئے اور قبر میں اگر وہ پھنس گیا تو کہے گا ہائی ہاتھا ہائی ہاتھا لا آدری افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا افسوس افسوس کچھ نہیں جانتا ہائی ہاتھا ہائی ہاتھا لا آدری افسوس افسوس کچھ نہیں جانتا اور اگر وہ نیک ہے اللہ ازب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیس میں رشمت نے اس کو ڈھانپ لیا سنبھال لیا بچ گیا تو کہے گا ربی اللہ جب اس کو پوچھا جائے گا مر ربو کا تو کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہے گا دین السلام اور جب سرکار صلی اللہ تعالی رخ روشن دکھایا جائے گا آقا کو پہچاننا ہے قبر کے اندر یہ سوال ہے قبر کا پہچاننا ہے آقا کا رخ روشن دکھایا جائے گا اگر نہ پہچان سکے تو جی. کیا بنے گا فیل ہو جائیں گے یہ پیپر پاس نہ ہو ایگزام پاس نہ ہو تو فیل ہو جائیں گے نا اگر پہچان یہ تو کہے گا ہوا رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں یہ تو وہی داڑھی والے ہیں جن کی داڑھی رکھ رکھ کر میں سنت پر عمل کیا کرتا تھا یہ تو وہی امامے والے جن کا امامہ سر پہ سجا کر میں ان کی سنت پر عمل کرتا تھا یہ وہی زلفوں والے جن کی زلفے رکھ کر میں ان کی سنت پر عمل کرتا تھا میں تو لباس بھی اسی گمان سے پہنتا تھا کہ یہ بھی میرے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں تو ان پر کلیمہ پڑھتا ہوں میں تو ان سے محبت کرتا ہوں میں تو ان کے طریقے پر عمل کرتا ہوں ہوا رسول اللہ اور اگر سرکار ناراض ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا بنے گا اور نہ پہچان سکے پھر کیا بنے گا کبھی آپ کو قبر کا حال کبھی کسی سے سنا ہے آپ نے کہ بے نمازی کو قبر میں کتنا عذاب دیا جائے گا قبر میں آگ لگا دی جائے گی جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی قبر میں سانپ بچھو آئیں گے ہاں یہاں تو چوہا آ جائے لال بیگ آ جائے کاکروچ آ جائے تو کسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ بگایا جائے اسپرے کر دیتے ہیں قبر میں تھوڑی کو بھگائیں گے مرے ہیں مردے ہیں مر گئے مکھی بھی نہیں ہٹا سکیں گے اس وقت کیا کریں گے جب سانپ کاٹیں گے بچھو کاٹیں گے اتنے بڑے بڑے سانپ اتنے بڑے بڑے بچھو آگ لگ جائے گی قبر کے اندر پھر کیا کریں گے یہ میں کوئی آپ کو سٹوریز نہیں سنا رہا ہوں یہی وہ باتیں ہیں جن کا خوف کر کر کے صحابہ کرام علیہ و ردوان اور اولیاء کرام کانپا کرتے تھے لرزا تار... لرزاتاری ہو جاتا تھا آخر یہ مدنی منا جس کی حکایت آپ نے سنی اتنا چھوٹا سا بچہ آخر یہ سن رہا ہے تو آخر اس کے تصور میں کیا بات ہے جب اس کے جہنم کا تذکرہ ہوا جہنم کی بات ہوئی جہنم کا ذکر ہوا تڑپ تڑت پہ کیسے مر گیا انہوں نے جہنم کی باتیں سنی تھی جہنم کی آنکھ ان کو یاد تھی جہنم کی آنکھ کتنی سخت ہے پھر اپنی نا کو جانتے تھے ارے سرما آنکھ میں ڈالتے ہیں نا بہت کامتا ہے ہمارا نہانے کے بعد جب کان صاف کرتے ہیں تو ہاتھ کامتا ہے ہا, چیک نکل جاتی ہے کہ کان کے اندر تھوڑا سا اگر وہ اسٹیک زیادہ چلی جائے تو اور جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھ میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ بھر دی جائے گی جو اپنے کانوں کو حرام سے بھرے گا مرنے کے بعد اس کے کان میں کیل ٹھوکے جائیں گے کیل پکیلا شیشا ڈالا جائے گا کبھی معلوم نہ کیا تو بتانا چلا آج میں مسلمانوں کی حالت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کیا غفلت پتہ ہی نہیں ہے نزا کیا ہے نزا کا وقت کب آ جائے گا مر کب جائیں گے مرنا ہے وقت کو پتہ ہے لیکن مرنا ہے تو مرنے کے کیا اسٹیپس ہیں مرنے کے کیا اسٹیجز ہیں کیسے اٹھیں گے کیسے جائیں گے کیسے خبر تک پہنچائیں گے خبر کیا ہوگی خبر کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ہمارے بیڈروم ہال ہمیں چھوٹے پڑتے ہیں اتنے بڑے بڑے باتھ روم بنا کر رکھے جو ہمیں چھوٹے پر جاتے ہیں اور اتنی سی خبر ہوگی جس میں با مشکل جسم آئے گا نہ ہوا ہوگی نہ روشنی ہوگی اس قبر کے اندر اور یہ سب ایمان والے جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ یہ وہ یہ وہ گھر ہے یہ وہ ہال ہے جس ہال کے اندر میرے کو ڈالا جائے گا اور اس طرح مجھے اوپر سے سلیب لگا کر بند کر دیا جائے گا اور میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی سب جانتے ہیں نہ اس کے اندر روشنی آئے گی نہ اس کے اندر ہوا آئے گی میرا عمل اس کے اندر آئے گا اچھا عمل ہوا تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی برا عمل ہوا تو میری قبر جہنم کا گڑا بن سکتی ہے یہ نہیں جانا کیا تیاری کی کیا یہ جاننے والا کہ اللہ ناراض ہو گیا اس کا رسول صلی اللہ تصن روٹ گئے اور اس کے اللہ کی ناراضگی سے جو ڈرتا ہے اس کے رسول کی ناراضگی سے جو ڈرتا ہے عذاب قبر سے جو ڈرتا ہے عذاب نار سے جو ڈرتا ہے قبر کے سانپ اور بچھو سے جو ڈرتا ہے کیا وہ کو کے جا کر لڑکیوں کے ساتھ ناچے گا کیا وہ موبائل فون کے اندر میوزک سنے گا کیا اپنی کار کے اندر میوزک سنے گا کہ کار چلتے چلتے میوزک سنتے سنتے اگر ایکسیڈینٹ ہو گیا تو کیا میں میوزک سنتے سنتے بڑھوں گا کیا وہ لڑکیوں کے ساتھ غیر مہرب لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرے گا ان کے ساتھ فرینڈشپ بنائے گا ان کے ساتھ گفٹ دے گا گفٹ دے گا کیا ایسا مسلمان ویلنٹائن ڈے منائے گا ہم قرآن پر ایمان لائے ہم نے کہا لہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں جو تو فرمائے گا میں وہ کروں گا ایمان لایا ہوں نا کیا ایمان ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا کیا بھیجا گانے مجھ سے دیکھے جو کچھ کر رہے آگے بھیج رہے جو کچھ کر رہے آگے بھیج رہے ٹو ڈے دا ڈے آف ایکشن نوٹ اکاؤنٹبلٹی اینڈ ٹو مور دا ڈے آف اکاؤنٹبلٹی نوٹ ایکشن آج جب امل کرے کیا کر رہے ہیں میڈیا نے ہمیں پیدا کر دیا میوزک نے ہمیں پیدل کر دیا فلمی ایکٹروں نے پاگل کر دیا فلمی اور ڈراما اسٹائل کے مطابق اپنی لائف کو کنورٹ کرنے کا مسلمان لگا ہوا ہے میں اتنے موٹی سی بات جانتا ہوں کہ وہ جو ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ جناب یوں اب لائف آف اسٹائل یہ ہو گیا ہے یہ ٹی وی تو کل کیا دکھائے گا پرسوں کیا دکھائے گا اس کے بعد کیا دکھائے گا ہمارا لائف آف اسٹائل ہمارے ٹی وی نہیں بتائے گا ہمارا لائف آف اسٹائل ہمیں قرآن بتائے گا مسلمان قرآن کے مطابق اپنی لائف آف اسٹائل کو ڈھالے گا ٹی وی کے مطابق نہیں ڈالے گا یہ ٹی وی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے یہ دنیا کا ایٹموسفیئر ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہمارا آئیڈیا پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے لقت خانس تمہارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہتر نمونۂ عمل ہے ارے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک نے کسی ایسی عورت کو چھا تک نہیں ہے جو آپ کی محرم میں نہ آتی ہو چھا تک نہیں اور یہ آکا کا کلمہ پڑنے والا آکا سے محبت کرنے والا جوان لڑکیوں کو لے جا کے گھومتا منگنی ہوتی ہیں منگنی ہوئی لڑکی بیٹھی ہے اسٹیج کے اوپر لڑکا بیٹا اسٹیج کے اوپر دونوں اب کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے یہ دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی دونوں غیر محرم ہیں پھر ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہننا پہنانا ناجائز حرام پھر یہ سارے فیملی ممبرس بیٹھ کر جو تالیاں بجا رہے ہیں موسیقی بج رہی ہے آپ اپنی ایمانداری سے بچائے کیا یہ اسلام کہتا ہے اس کو کیا یہ اسلام ہے نہیں ہے نا کیا یہ اللہ کی فرماوتاری ہے نافرمانی ہے نا اب اللہ کی نافرمانی کر کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکھ نہیں ملتا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سکھ کہاں سے ملے گا وہ تو دکھوں کو دعویٰ دے رہا ہے وہ تو انوائٹ کر رہا ہے دکھوں کو پریشانیوں کو آؤ میرے گلے پڑو یہ سارا میرے کیا دھرا ہے یہ سب ہمارے کلچر میں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے ہماری چار دیواروں کے اندر ہو رہا ہے ہماری خوشی اور گمی کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ہم کب بدلیں گے ہم کب بدلیں گے یہ ماحول کب بدلے گا یہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف گمنا پھرنا ایش کرنا موچ کرنا انجوائے کرنا یہ بنا دیا کیا صحابہ کرام علی ردوان نے اپنی جوانی میں یہ کام کیے تھے ماضا اللہ کیا صاحبہ کرام عالم نے کتنی تبلیغ دین کی کتنی نیکی کی دعوت دی کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیے تھے ایسے ایسے نوجوان بزرگ کتابوں میں پڑھے نوجوان بزرگ کہ ان کے پاس نوجوان خوبصورت لڑکیاں آئیں گناہ کی دعوت دی اور انہوں نے منہ پھیر لیا دیکھا تک نہیں ان کی طرف رو پڑے خواب خدا سے اس وقت اللہ تعالی نے کو کیسا مقام مرتبہ اتنا کر دیا اور یہ نوجوان پاگلوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے میوزک کے پیچھے بھاگ رہا ہے گانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کب تک ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کب مرنے کی تیاری کریں گے کب قبر کی تیاری کریں گے کب قیامت کے دن کی تیاری کریں گے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کلتا <لوتا علمون> علم یقین ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اور ہر سے مال میں مطلع ہو کر آخر سے غافل نہ ہوتے یہ ہمارا رب فرما رہا ہے اگر یہ یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اس سے مراد کیا کہ ہر سے مال یعنی مال کی لالچ میں مبتلا ہو کر آخرت غافل نہ ہوتے ہم سب ایسا لگنے سے بالکل آخرت کو بھول سے گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہیں نمازیوں کو دیکھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں آتی میری بات کا برا مت مانیے گا ویری سوری ٹو سے نماز پڑھنے نہیں آتی بلے آپ کو ستر سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے نہیں آتی نماز پڑھنے ہنڈریڈ پرسینٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی آپ بولے گا یار یہ کیا بات کی تیرہ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز آپ نے کہاں سے سیکھی آپ بولے گا ابو ابا پڑھتے تھے میں نہیں پڑھنی شروع کر دی تو ابا ابا کو عالم دین تھے ابا کو مفتی صاحب تھے ابا کو نہیں آتی تھی نماز پڑھنے بیٹا آپ نے ابا سے سیکھی آپ نے نماز سیکھی نہیں ہے جس طرح آپ نے انگلش سیکھی ہے نا آپ نے اکاؤنٹنگ سیکھی ہے نا آپ نے ساری ایجوکیشن سیکھی ہے میں کہتا ہوں اسلام کہاں سیکھا ہے آپ نے آپ مجھے جباب دیں اپنے جباب دیں میں تو میں یہ نہیں کہنا کہ آپ مجھے فیس ٹو فیس جب دیں اپنے اندر پوچھیں اسلام کہاں سیکھا ہے کوئی ایک جگہ بتائیے جہاں آپ کہیں کہ میں نے یہاں اسلام سیکھا ہے اور اتنا ٹائم میں نے اسلام سیکھنے کے اندر سرف کیا ہے نا کوئی تو اپنے آپ سے سوال کرے اپنے آپ کو جواب تو دے کہ میں نے اپنی زندگی کی آٹھ سال دس سال یہ اسلام سیکھنے میں گزارے ہیں میں نے قرآن پورا یہاں سیکھا ہے میں نے غسل کا طریقہ یہاں سیکھا ہے میں نے وزو کا طریقہ یہاں سیکھا ہے میں نے نماز کا طریقہ یہاں سیکھا ہے. ہے کہ نماز کے اندر اتنے فرض ہیں نماز کی اتنی شرطیں ہیں اور نماز میں اتنے واجب ہیں مجھے پتا ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز دہرانی پڑے گی اگر بزل نہیں ہوا تو میری پاکی ہی دور نہیں ہوگی اسلامی بہنیں غور کرے کہاں سیکھا ہے اسلامی بہنوں کو کس نے سکھایا ہے ماں نے نہیں سکھایا شوہر نے نہیں سکھایا کہاں سے سیکھا کتابیں وہ پڑھنی نہیں آتی وہ ٹائم ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کا تین تین گھنٹے چاچا چار گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے فرصت نہیں کہ میں اسلام کی کتاب پڑھوں قرآن پڑھوں میں سب آپ کو چوٹ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کی اپنا لائف کا انداز پیش کر رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کڑے ہو کر کہیے کہ بھائی تم کیوں باتیں کر رہے بھائی؟ کیا ہو گیا تم کو پاگل پاگل ہو گئے ہو اب یا تو میں پاگل ہو گیا پھر یہ زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اب بتائیے کیا ہو گیا یہ کیا یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے پتہ ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے اسلام کے بارے معلومات ہی نہیں ہے اتنے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو شادی کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیوی بی کو طلاق کیسے ہو جائے گی وہ یہی جانتے ہیں گئے تین بار بولو گے طلاق طلاق طلاق تو ہو گئی اس کے علاوہ وہ کیا ورڈنگ سے جس کے جو ایسا سین بن جائے ایسے حالات بن جائے اور وہ ورڈنگ اگر منہ سے نکل جائے اور اگر جو لگ سے طلاق نہیں ہے پھر بھی بیوی بی کو طلاق ہو جاتی ہے وہ ورڈنگ کیا ہے نہیں پتا بزنس کیا کیسے بزنس ہوتا ہے جس کو پوچھو بھائی ہلال کماتے ہو ہاں ایک ہلال کی ہے اچھا کیا بزنس کے اندر اسلام کیا کہتا ہے کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے بزنس کرو اسلام کیا کہتا ہے ٹریڈنگ کرو تجارت کو تجارت, تجارت کرتا ہوں بھائی تجارت کے کیا پرنسپل نے بیان کیے ہیں یہ تو نہیں سیکھا پھر کیوں بولتے بھائی ہے؟ ہو بھائی ہلا لیے ہو سکتا ہے حلال لاؤ ہو سکتا ہے کئی جگہ پر آپ رونگ نمبر لگاتے ہو ہو سکتا ہے کئی جگہ پر آپ کی حرام روزی آ جاتی اور آپ کو پتا بھی نہ ہو نہیں سیکھیں گے اور اتنی ساری باتیں بیان کر رہے ہو مولانا یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی یہ چیزیں ہوں گی جب ہم مال کے اور دنیا کے محبت سے ہٹ کر قبر و آخر کی تیاری کریں گے یہ مال اور دنیا کہیں نہیں جاتی ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور ہم اس کے اندر بس انجوائے کر رہے لطف اٹھا رہے ہیں مزہ اٹھا رہے ہیں ہم اس کے لیے نہیں ہیں ہمارا انداز اسلام ہے ہمارا انداز کیا ہے اسلام ہے اسلام ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے آب بولے آپ بولے اب کیا پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے اب نماز سیکھنی ہے ان سلا تنہا آئی نیل فاحشائی کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے اور اب نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنی ہے نماز سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تہارت سیکھنی ہے پاکی غسل کیسے ہوتا ہے غسل آتا ہے بھائی یہی بات میں کوئی ممبا صاحب میں ہمارا بیاں وہی میں نے یہ بات کی غسل آتا ہے وہ غسل آتا ہے کتنے فرض ہے غسل کے کتنے فرض ہے تین میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ مت کہیے اور کہیے گا بھی نہیں آپ آپ دو بول دو گے تو زیادہ خراب مطلب بالکل وہ مزہ نہیں آئے گا یار اس کو غسل کا بھی مت نہیں ہے جب غسل فرض ہو جائے اور وہ مرد کو بھی پتا ہونا چاہیے عورت کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ اسلام کی باتیں ہیں جس کا مرد اور عورت دونوں کو معلوم ہونا لازمی ہے غسل کب اور کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے کہ نہ کریں گے تو گناگار ہوں گے کب گناگار ہوں گے کیسے ہوں گے یہ سارا علم سیکھنا فرض تھا نہ سیکھنے کی صورت میں کنٹینیو گناگار ہو رہے ہیں کنٹینیو گناگار ہو رہے تین فرض تھے کون کون سے تین تھے نا کون سے تین تھے یا کون سے تین تھے اچھا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن میں پانی بہانا یہ تین فرض ہیں کسل کے یہ تین فرض یاد کر لیجیے آپ پہلا فرض کلی کرنا آپ کہیے پہلا فرض کلی کرنا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا فرض پورے جسم پانی بہانا ٹھیک ہے اب میں ان تینوں کی وزاحت کرتا ہوں تینوں کی وزاحت کرتا ہوں تینوں کی وضاحت یہ ہے کہ آپ بولو کلی کر لیں میں کہتا ہوں کلی صحیح نہیں ہوئی ہو تو ارے بھائی منہ میں پانی ڈالا پانی ہلایا کلی کیے پھیے پانی پانی ڈالا پانی پھینکا کلی ہوئی میں کہ نہیں ہوئی ہوگی یار کیسے نہیں ہوئی ہوگی میں کہتا ہوں, آپ کے دانت کے اندر کچھ نہ کچھ پھنسا ہوا تو نہیں تھا دانتوں کی جو کھڑکیاں ونڈوز ہیں گیپس اس گیپس کے اندر اگر کوچی پھنسی ہوئی ہوئی اور اگر پانی وہاں نہیں پہنچا جہاں پانی پہنچنا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوا آپ نے ناک میں پانی بھی صحیح چڑھا دیا آپ نے بدن پر پانی بھی پورا بہا دیا مگر دانت کی یہ جو ونڈوز ہیں کھڑکیاں ہیں گیپس ہیں اگر یہ گیپس کے اندر کوچی پھنسی ہوئی ہوئی اور پانی پراپر ان جگہوں سے نہیں بہا جہاں پر پانی کم از کم دو کترے بہنا فرض ہے تو غسل نہیں ہوگا تو دانت اور منہ کا صحیح پہنے صاف ہونا چاہیے پھر کلی کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہاں کلی کر لی ناک میں پانی چڑھا کیسے چڑھایا چڑھایا نہیں بھائی ناک میں پانی ڈالنے سے نہیں چڑے گا کیا ٹینک میں پانی نہیں چڑھ جاتا ہے آپ کا جو اوور ہے ٹینک پانی نہیں چڑھ جائے گا پمپ کے ساتھ چڑھے گا پانی کو پمپ کے ساتھ کیونکہ پانی اوپر چڑھانا ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے یہ ہے ناک میں پانی چڑھانا اب پانی چلو میں لے کر جبکہ روزہ نہیں ہے روزے کی صورت الگ ہے اب یہ بھی علم سیکھنا پڑے گا اب چلو میں پانی لیا اور ناک کے قریب لے جا کر پانی اوپر چڑھا کر تھوڑا سا ناک کھینچنا پڑے گا بولے نہ کھینچے گے پانی اور چڑھ جائے گا <laughs> اب یہ پریکٹس کریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پانی اوپر نرم ہڈی تک چڑھانا پڑے گا اور ناک کو اندر سے صاف کرنا پڑے گا تاکہ ناک میں اس طرح پانی چڑھ جائے جتنا پانی چڑھنا فرض ہے اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت فرض ادا نہیں ہوا غسل نہیں ہوگا ناپاک کے ناپاک رہیں گے اب رہ بدن آپ نے ناک میں پانی صحیح چڑھا دیا بدن بدن شاور کے نیچے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر پانی نکل گیا سارا پانی دہ گیا ارے بھائی نہیں بھا آپ کے بغل کے نیچے پانی کہاں ہے؟ یہاں پانی کہاں با یہاں تو پانی ڈالیں گے تو جائے گا جسم کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پانی از خود نہیں پہنچتا وہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے اسلامی بین اس ٹائم پہ سب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جسم کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پانی ہمیں خود پہنچانا پڑے گا صرف شاور سے گزارا نہیں ہوگا پانی آپ کو بھرنا پڑے گا کسی مگ کے اندر کسی چیز کے اندر اور ہر جگہ پر پانی پہنچانا پڑے گا یہاں تک کہ یہ جو پاؤں کے جو تلوے ہیں یہ تلوے اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوچنگ لگی ہوئی ہو ہم نے دیکھا تھوڑی ہے کہ پاؤں کا تلوہ صحیح دھولا یا نہیں دھولا اور اگر اس کے نیچے یا آگے یا پیچھے یا یہ جو پاؤں کے جو جو جوڑ ہیں یہ جوڑ ہے بینڈ یہ بینڈ ہے یہاں پر کیونکہ جب بیٹھے ہیں تو یہ بینڈ میں پانی کیسے جائے گا بتائیے بیٹھے ہیں تو جیسے بیٹھے ہیں تو پانی کیسے جائے گا بتائیے یہ کھڑے کھڑے بھی ہیں تو کئی ایسی جگہ جب پانی اس خود نہیں جائے گا ہمیں پانی سیلف وہاں پر توجہ کر کے پہنچانا پڑے گا اور تسلی کرنی پڑے گی کہ اب میرے جسم کا ایک بال بھی ایسا نہیں جس پر کم از کم دو کترے ٹو ڈراپس آف واٹر کم از کم منیمم کم از کم دو قطرے پانی نہ بے گیا ہو ایسی صورت میں اگر ہم نے غسل کیا اللہ کی رحمت سے ہمارا غسل ہو جائے گا اور اب ہماری ناپاکی ختم ہوئی اور ہم پاک ہوئے ورنہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا حرام قرآن کو پکڑنا حرام قرآن کو چھونا حرام قرآن کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں جب کوئی غسل فرض ہو قرآن کی تلاوت حرام ہے صرف طہارت کی بات کر رہا ہوں میں نے نہیں پوچھا آپ سے کسی کو کہ کس کو آتا ہے کس کو نہیں اور نہ یہ پوچھنا چاہیے میں ایک خیر خواہ کے جذبے کے تحت آپ کا اسلامی بھائی ایک محبت میں ایک پیار میں ایک خیر خواہ کا جذبہ ایک ہمدردی کا جذبہ ہے کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر غسل کا تھیوری طریقہ بتا رہا ہوں اسی طرح وضو کا طریقہ سیکھیں جب غصہ و وضو درست ہو جائے اب نماز کا طریقہ سیکھیں میں نے سفر میں دیکھا ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی ناک نہ سجدہ کرنے نہیں آتا آپ یقین کریں گے سجدہ کرنے پینتالیس پینتالیس پچاس پچاس سال کی عمر ہو گئی سجدہ کرنے نہیں آتا یقین کریے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں, میں آپ کو پیسے تھوڑی لوں گا یار آخر یہ سب کیوں بتا رہا صرف اس لیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے کس نے بھی اپنی نماز درست کر لی نماز اس کو برائی سے بچا لیتی ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی نماز درست ہو جائے کیا آپ کو نماز درست کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے یہ بتا بتایا کیا آپ کو نماز درست کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کی زندگی کے 40 40 50 50 سال 70 70 سال گزر گئے کیا ہم نماز درست نہیں کرنا چاہتے اپنی کیا چلو بھائی آیا سمجھانے کے لیے پاکستان سے یہاں تک آیا ہے کم از کم اپنی نماز ہی درست کر لوں اب بولو کہ نماز درست کرنے نماز ایک اجتماع میں تو درست ہونے سے رہی کیا نماز درست کرنے کے لیے آپ تین دن نہیں دے سکتے مجھے صرف تین دن دے سکتے ہیں کون کون دے سکتے صرف تین دن اونلی تھری ڈیز تھری ڈیز ٹو ٹو ٹو لرن ہاؤ ٹو پرفارم سلاد کریکٹلی اونلی تھری ڈیز ان شاء اللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میری نماز کے اندر کیا پرابلم ہے اور میری نماز کیسے درست ہوگی تین دن کے اندر اونلی 72 ٹو صرف 72 گھنٹے دیں گے اس کے لیے بھی آپ تیاریاں ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لیں گے ہم آپ سے ود آؤٹ اینی فیس ود آؤٹ اینی فیس دعوت اسلامی فیس سبیل اللہ کام کرتی ہے اور جب آپ کو ریلائز ہو جائے کہ میرے یہ یہ پرابلمس ہے نماز میں تو ڈیفینےٹلی وہ تین دن میں آپ کے سارے پرابلم ریمو نہیں ہو جائیں گے پاسبل نہیں ہے یہ اب آپ بولو آپ کو پتہ چلے کہ میرا قرآن درست نہیں ہے تو تین دن میں کوئی دم کر کر آپ کو قرآن تو ہسٹری کروا دے گا قرآن تو نہیں آ جائے گا کہ بولا نا نے دم کیا میرے کو قرآن سارا آ گیا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا پریکٹس ہی نہیں ہے یہ لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا قرآن درست نہیں ہے اب آپ کو دعوت اسلامی بتائے گی کہ آپ کو قرآن کیسے درست کیا جائے گا وداؤٹ اینی فیس جب آپ پتا چلے گا کہ میری فلاں فلاں چیز درست نہیں ہے وہ کہاں درست ہوگی آپ کو دعوت اسلامی وہ بھی کر کے دے دے گی ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں آپ کا وقت چاہیے سکھانے والا نہ ہم سے پیسے لیتا ہے نہ آپ سے پیسے لیتا ہے صرف پیارے آقا صلی اللہ وسلم کی امت کی محبت میں ہی ہمیں سکھاتا ہے یہ دعوت اسلامی ہے اب کب تین دن دینا ہے دے کریں میں نہیں میرا میرا سا کوئی محمد ارشاد نہیں ہے ارشاد نہیں آپ خود دے کریں کہ ہم تین دن اس مقام پر دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے تین دن کے اندر اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ شاء آپ کی ترقی بن جائے گی جو دے سکتے اگر کل دیکھیں یہ تو وہ آپ کے سامنے پرابلم ڈسکس کیا ہے جو پرابلم آپ کا انڈیویجل پرابلم ہے جس کا تعلق آپ کی قبر آخرت کے ساتھ ہے مجھے الحمدللہ یا نیکی کی دعوت دینے کا میرے رب نے چاہ تو ثواب ملے گا تو میں تو ثواب اللہ نے چاہ تو جمع کروں گا نکل جاؤں گا لیکن میرے ثواب میں اضافہ کب ہوگا جب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ میری دعوت قبول کریں گے جب آپ قبول کر کے عمل کریں گے تو جو عمل آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا سوا بھی مجھے ملے گا یہ <سسلام> میری لالچ ہے یہ لالچ تو سب کو ہونی چاہیے تو آپ تین دن جب دیں تو انشاءاللہ اسلام میں تیاری کر لیتے ہیں شوہر اور والد شوہر اور والد ان کی بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو شریعت کے احکام سکھائیں یہ رسپانسبلٹی ہے یعنی باپ کی اسپیشلی والد کی یہ ذمہ داری ہے گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور جو اس کے تحت ہیں جو اس کی انڈر سپرویژن ہے انڈر جو اس کے تحت ہیں ان کو دین سکھائے سورت تحریم آیت نمبر چھ میں ارشاد ہوتا ہے یا یو لذین کو فکم <وَالحِجَارَةً> اے ایمان والوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ادھن پتھر ہے یہ ذمہ داری ہے گھر کے بڑے کی اسپیشلی جو ہمارے مرد اصلاف ہوتے ہیں اب یہاں پر میں تصور کرتا ہوں کہ جیسے اسلامی بہنے پردے میں ہیں تو کچھ فیملیز آئی ہوں گی جیسے آپ اپنے ساتھ فیملیز کو لائے ہوئے ہوں گے میں تصور کرتا ہوں کیوں ہوتا ہے عموماً اب اسلام اور دین سکھانا ہے ہم کو اور اپنی گھر کے عورتوں کو اسپیشلی ہمیں اسلام کا پابند بنانا ہے دین کا پابند بنانا ہے اور اسلامی بہنوں کو اپنے شوہر کی اور بیٹی کو اپنے باپ کی بات ماں کی بات ماننی ہے یہ ایک اصول بنا ہے اسلام نے اور اب دیا گا تم ان کو سکھاؤ شریعت سکھاؤ اس میں اسپیشلی طور پر, پر پردہ سکھاؤ کہ اس طرح بے پردہ نہ پھیرو جیسے کہ دورے جہلیت کی عورتیں بے پردہ پھیرتی تھی اس وقت جو بے پردگی کا عالم ہے دیکھیں میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے گھر میں بے پردگی ہے اس کے گھر میں بے پردگی ہے میں پردے میں وہ بھی سو... اس وقت وہ پردے میں کیوں ہے میرے پردے سمے کیوں نہیں آ گئی ایک بات کر رہا ہوں چوٹ کر رہا ہوں بھائی اور عورتوں کے سامنے آ جائے سامنے بیٹھ کے بات کرتے کیا پسند کریں گے نہیں آپ خود پسند کریں گے کیوں نہیں کریں گے بھائی ارے مولانا تم عورتوں کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہو کیوں اگر میں مولانا ہوگا عورتوں کو سامنے بٹھا کے بات کرتا ہوں کیا غلط ہے غلط ہے نا کیا عورت سامنے آ سکتی ہے کیوں عورت کے سامنے آتے ہو تم تم کیوں عورت کو دیکھ رہے ہو نہیں دیکھنا چاہیے غلط کی ہوگی معاف کر دو بھائی آپ کی عورت جو دس مردوں کے سامنے آتی ہے تو آپ کو خراب نہیں لگتا مولانا کے سامنے آ گیا وہ خراب لگے گا خراب سے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے آپ یہ جانتے ہیں درست نہیں ہے یہ انلیگل ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ, موس... یہ ایک مبلک ہے یہ مسلمان ہے ایک داڑھی والا ہے امامے والا ہے ہمیں اسپیچ کر رہا ہے ہمیں تبلیغ کر رہا ہے نیکی کی دعوت دے رہا ہے ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ یہ کسی بے پردہ عورت کو دیکھے گا اور نہیں دیکھنا چاہیے میرے صرف چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے بات کی نہیں دیکھنا چاہیے یہ بات جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مرد کا دوسری غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ گھر سے باہر کیوں نکلنے دیتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ہماری بچوں کی امی ہماری بیوی ہمارے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی سے کیوں فری ہے جس کو دیور اور جھیڑ بولتے ہیں کیوں فری ہی ہو رہی ہے کیوں بات کر رہی ہے اس سے کیوں بے پردہ آ رہی ہے آخر آپ جب چار دو جمع ہوتے ہیں تو آپ کے بچوں کی امی اور آپ کی بیویاں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی بھائی کے بات کرتے بھائی جان بھائی جان وہ بہن بہن کے بات کرتا ہے ارے وہ اس کیا وہ بھائی نہیں ہے نہ بہن ہے جو سامنے آ سکے یوں تو اخوتون مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اگر یوں بات کر تو سارے بھائی بہن ہو گئے لیکن اسلام نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں کہ وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی اور یہ باؤنڈریز ہمارے گھر میں نہیں ہیں. یہ حدود ہمارے گھر میں نہیں ہیں. آج ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ بے پردگی کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت زیادہ بے پردگی کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہمارے بچے کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جینس کی پینٹیں ہماری لڑکیاں پہنتی ہیں آپ سوچو مسلمان کی لڑکی کیا جینس کی پینٹ پہنے گی مسلمان کی لڑکی کیا بلاؤز پہنے گی کی؟ کیا مسلمان کی لڑکی پردہ نہیں کرے گی کیا پردہ پھر ہے کدھر پردہ کس میں ہے پردہ اسلام میں تو ہے پردہ کہاں ہے پردے کا کہاں حکم ہے قرآن میں حدیث میں پردے کا حکم ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرائیں گے آج آپ جب باہر نکلتے ہیں ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب یہاں بیٹھے ہیں اسلام کی اور دین کی محبت آپ کے دل میں ہے تو یہاں بیٹھے ہیں نا تو آپ باہر نکلتے ہوں گے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ماحول کتنا گندا ہو گیا کبھی کبھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہے بھائی تو صحیح کیسے ہوگا میں بھی کہتا ہوں ماحول خراب ہے آپ بھی کہتے ماحول خراب ہے یہ بھی کہتے ماحول خراب ہے یہ بھی کہتے ماحول خراب ہے اب سب کہتے ماحول خراب ہے اب میں پوچھتا ہوں ماحول صحیح کیسے ہوگا اس کا بھی تو جواب دیجیے نا خالی کہنے سے تو ماحول صحیح نہیں ہو جائے گا کہ ماحول خراب ہے ماحول صحیح کیسے ہوگا پھر یہ خراب ماحول ہمارے گھر کو آ کر بھی لگا ہمارے بچے بھی ہاتھ سے گئے ہماری بچی ہاتھ سے گئی شور اگر بیوی بی کو سمجھانے بیٹھتا ہے تو بیوی بی مانتی نہیں ہے لڑتی ہے کہتی ہو آر یو اور بولو شور ہو رہی میں شور ہوں پہچانتی نہیں ہوں آئی ایم یور ہسبینڈ اپنے جواب دے کیا بات ہے کیوں یہ پہچان ہو شور ہو اور میری بات ماننا تم پر فرض ہے اگر میں تم کو قرآن حدیث کی بات اور تمہیں گناہ سے بچا رہا ہوں میں سنو میری بات مت کرے بے پردگی کیوں آ رہیو گیر مردوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بولے تم بھی تو آتے ہو گیر عورتوں کے سامنے آپ بول آج کے بعد نہیں آؤں گا کریں نہیں کریں آج کے بعد نہیں آؤں گا اور آپ کی بچی کی بچیوں کو بولو آپ کی بچوں کی ابھی کو بولو ابھی کو بولو بولو تم بھی آج کے بعد نہیں آؤ گے وہ بھی بولے گی ان شاء اللہ نہیں آپ دیکھیے یہ ماحول صحیح ہوگا یعنی میرے گھر کا ماحول تو صحیح ہو نہیں رہا ہے میں باہر محلے کا ماحول کہاں صحیح کروں گا میں اپنے گھر کی چار دیواری کو میں تو درست کر نہیں سکتا ہوں میں یہ شہر اور ملک کہاں سے درست کروں گا سب سے پہلے میں خود کو درست کروں سب سے پہلے میں خود کو درست کرو پھر اپنے بیوی بی بچوں کو درست کرو میرا گھر درست ہوگا نا اب ماشاء اللہ یہاں پر کوئی مطلب کہ سو ڈیڑھ سو فیملی ہو سکتا ہے بیٹھی ہوئی ہوں اب بتائیے گا اگر سو ڈیڑھ سو فیملیز یہ طے کر لیں کہ میں مجھ میں میرے بچوں میں میرے بچوں کی امی میں میرے گھر کی چار دیواری میں اسلام اسلام ہوگا اسلام یہ طے کر لیں ڈیڑھ سو گھر تبدیل ہو جائے تو کیا وہاں تبدیل نہیں ہوگا ڈیڑھ گھر تبدیل ہو جائے ڈیڑھ گھر سے بے پردگی ختم ہو جائے ڈیڑھ سو گھر سے گانے آرے کی آواز موسیقی کی آواز بند ہو جائے ڈیڑھ سو گھر کے اندر صرف اگر چینل چلے تو کیا آپ نہیں سمجھتے ماحول تبدیل ہو جائے گا ماحول یوں ہی تبدیل ہوگا ہمارے تبدیل ہونے سے ماحول تبدیل ہوگا جب ہم چینج ہوں گے تو ماحول چینج ہوگا تو انشاءاللہ ہم چینج ہوں گے ہم اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ کریں گے ہمارے گھر کی عورتوں کو وہ لباس پہنا جو لباس شریعت نے جس کو جائز کیا ہے میری اسلامی بہنیں جو مجھے پردے میں سنتی ہیں کیا آپ کا دل تڑپتا نہیں ہے یہ بے پردگی اور بے حیاں دیکھ آپ نہیں روتی ہو تو آپ کوشش کریں نا آپ خود کو پہلے با پردہ کریں علم دین سیکھیں پھر ایک ایک گھر میں جا کر فیضانے سنت کا درس دیں اپنے گھر میں فیضانے سنت کا درس دیں مدنی انعامات کا رسالہ اپنے گھر میں فیل کریں خود ما باپ سب مل کر کریں اسلامی بھائی کوشش کریں آپ سب ساتھ دو دعوت اسلام میں خدا کی قسم ماحول بہت خراب ہے خدا کی قسم بہت خراب ہے ایک ایک کارنر کے اوپر ڈسکو گانے موسیقی بے حیائی بدکاری دعوت ہی دعوت ہے کی جس کو دیکھو گناہ کی طرف بلا رہا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے اور ہم اپنی کریں اور اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے ہم آپ نوجوان ہو آپ کے اندر طاقت ہے آپ کے اندر جذبہ ہے آپ پڑے لکھے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہو کیا آپ اس ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے کیا یہ تبدیل کرنا ماحول کا اسی کا کام ہے جس نے چہرے پر داڑھی رکھی ہے اور سر پر اماما سجایا اپنے بولے کہ یہ دین کا ٹھیکے دار ہے یہی دین کا کام کرے گا میں نہیں کروں گا کیوں نہیں کریں گے آپ کیا سرکار کی ہی نہیں ہے کیا آپ اللہ اور اس کے رسول پر کلمہ نہیں پڑھتے کیا آپ مسلمان نہیں ہیں کیا آپ مسلمان ہونے کی سے آپ تڑپتے نہیں ہیں آپ کا دل دکھتا نہیں ہے بے نمازیوں کو دیکھ کر یار یہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا یہ مسلمان گانے سنتا ہے یہ مسلمان بدکاری کرتا ہے یہ مسلمان شراب پیتا ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے یہ مسلمان سود لیتا ہے سود کا کاروبار کرتا ہے کیا آپ کا دل نہیں جلتا جب آپ کا دل جلتا ہے تو آپ چینجنگ لانے کے لیے پریکٹیکلی کیوں نہیں آتے ہو پلیٹ فارم چاہیے دعوت اسلامی دے رہی ہے نا آپ کو پلیٹفارم آپ آئیے دعوت اسلامی کہ قریب تو آئے تھوڑا بس قریب تو آئے کہ بھائی ہم آئے بچا یہ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پھر کیا کرنا ہے پہلے یہ تین دن کے لیے میں آپ کو بلا تو رہا ہوں آپ تو تین دن کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہے تو صحیح ہم آپ کو بتائیں تو صحیح کہ یہ بولیں آپ آپ بولو گے ہم کو بولنا بھی نہیں آتا کیا بولے تو سیکھنا تو پڑے گا نا بگیٹ سیکھے تو کچھ بھی نہیں آتا نا قرآن پاک سور نحیل میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ کی طرف بلا حکمت اور تدبیر سے یہ تبلیغ اور نیکی کی دعوت دینے کے اصول بیان کرتا ہے قرآن کہ کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے کس طرح لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے اب کیسے حکمت ہوگی کیسے تدبیر ہوگی اچھا و نصیحت اچھی بات کیا ہے یہ سیکھنی پڑے گی اس کے لیے میں نے صحیح وقت تین دن مانگے تھے جس میں آپ کی نماز بھی درست ہوگی اور انشاءاللہ مجھے کیا بولنا ہے اللہ نے کیا تو اس کی بھی کچھ سمجھ آ جائے گی تو آپ تین دن جمعہ ہفتہ اتوار بالکل ذہن بنایا آپ آپ بولو گے کہ میں بزی ہوں یہ ہوں وہ ہوں آپ اپنی مصروفیت میں رہیے تو اس امت کی اصلاح کون کرے گا کیا صحابہ کرم عالیم اور ادوان اپنی ہی مصروفیت میں تھے کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا بلال بلاشی رضی اللہ تعالی کو کوئی جل تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا تپتی ریت پر ان کی استقامت تو دیکھو صاحبہ کرم علیہ مردوان کو جلتے کوئلوں پر لٹاتے تھے ان کی استقامت تو دیکھو صحابیات کو نیزے مار کا شہید کیا جاتا تھا ان کے بچے شہید ہوئے ان کے شوہر شہید ہوئے کیا غزوہ بدر آپ نے نہیں پڑھا کیا غزوہ احد آپ نے نہیں پڑھا کیا غزوہ خنر آپ نے نہیں پڑھا کیا غزوہ تبوک آپ نے نہیں پڑھے یہ سارے غزوات کے آپ نے نہیں پڑھے کیا صحابہ کرام کی کوششیں نہیں پڑھی آج انہی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی دن رات کی مشقتیں ہیں تو آج ہم, ہم تک دین پہنچائے ہم مسلمان ہیں اور آج اگر ہم دین کو پھیلانا اور نکی کی دعوت دینا بند کر دیں گے تو کل ہمارے والی نسلوں کا کیا بنے گا آج آپ ہماری نسل کا حال دیکھیے نسل کو کچھ بھی نہیں آتا وجہ ہم نے ان کو سکھانا بند کر دیا اور کل کیا ہوگا آپ غور جی. آج یہ حال ہے کل کیا ہوگا تو اس حالات کو تبدیل کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ان مسلمان اسلامی بھائی سے آپ سے امید ہے مجھے کہ آپ اجتماع میں آئیں میں آپ سے امید کر سکتا ہوں انشاء. کہ آپ اجتماع میں آئیں اب آپ سے توقع ہے آپ نہیں وقت دیں گے چلے تین دن ہی دیتے تو روز کے دو گھنٹے ہی دیتے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ضرورت کتنی ہے اور سکھانا کس ضروری ہے اور مسلمانوں کی کتنی بری حالت ہے پھر انشاءاللہ شاء آپ کو خود یہ فیلنگس پیدا ہوں گی اور آپ کو تین دن کے بندی کافلوں میں سفر کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ ایسے کئی اسلامی بھائی جو نہیں تھے ماحول میں الحمدللہ حضرت صاحب کے مرید بنے ماحول میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مدنی کافلوں میں سفر کیا اور الحمدللہ کتنے جواری وہ توبہ کر لی انہوں نے کتنے بے نمازی تو نمازی بن گئے بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے تو اسلام اسلامی بہنیں بھی اجتماع میں شرکت کی نیت کریں اور اسلامی بھائی بھی کافلوں میں اور اجتماع میں شرکت کی نیت کریں اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ اللہ بہت تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبیِ النبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین جذ الله عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اللہ مربنا آتی نا فر دنیا حسنتوں وفیل آخرت حسنتوں اللہ مربنا آتی ننیا حسنتوں النار آخرت اغفر ورقین ایزاب اللہ مخفر اللہ اغفر ورشم ونت خیر و راش مین یار اللہ مک فر ورشم ویر و راش مین یا ارشم راشمین یا ارشم راشمین یا ارشم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رسمی اے رب کریم زل جلالی والی کروم یا خنان یا منان یا سبحان یا دہیان یا زل جلال والی کروم ہم تیرے بندے گنا کر کر, کر کر کر کر کے تیری بارگاہ میں اس امید کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تو ہمارا پروت ہے تو غفور رحیم ہے تو ہمیں بخش دے گا تو ہمیں بخش دے گا تو ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا کہ تو رب ہے ہمارا تو کریم ہے ہم نے گناہ کیے ہیں ہم نے تیری نافرمانیاں بھی کی ہیں بہت کی ہیں نہ جانے روز کتنی ہی نافرمانیاں کتنے ہی گنا مولا ہم کرتے ہیں مگر اللہ ہم ہیں تو تیرے بندے ہیں ہے تو تیرے بندے ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر میرے اللہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں ہم جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے بولا تیرا در چھوڑ کر تیرے سوا ایک اور جو ہماری محفرت کرے اللہ ہم نے تیری نا فرمانی کی ہے نماز کزا کی جھوٹ بولے رشوتیں دی مد نگایاں کی بد کاریاں کی گانے بازے سنے فلمیں ڈرامے دیکھے داڑیاں منڈائی ماں باپ کو ستایا ہرام روزی کمائی طرح طرح کے گنا کئے ظلم و ستم کیے قبضے کیے ستایا ڈرایا نہ جانے کتنے ہی گناہ تیرے, و تیرے بندوں کے حقوق تلف کیے سب کچھ کیا مگر مولا توبہ کے دروازے تو نے کھلے رکھے تو ہی فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں تو ہی فرماتا ہے لا تک نہ رحمت اللہ اور ان کو پر ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے گنا کیے مولا آئے نا گناہ کر کے آئے گناہ کر کے آئے تیری مارگا میں خوبے دنیا میں دل پس گیا ہے نفس بدکار کار ہُوا ہے ہائے بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا اللہ! ہم دعا مانگ رہے ہیں کرم مانگ رہے ہیں رشن مانگ رہے ہیں اتا مانگ رہے ہیں تیری رحمت کا دروازہ کٹکھٹا رہے کھول دے کھول دے بولا کھولتے کریب کھول ہمارے گنا مار کرتے ہمارا کل گنا ہو کہ سے سے کا گندا ہو گیا اللہ, تیری رحمت کی نظر پڑ گئی تھی اگر ہم میرے حال کو قبول کر لیا جو مانگ رہے اور ہمارا دل تھی صاف کر دیا بولا تیروں پر بڑا احساس ہوگا توبا کی توفیق دیتے سچی توبہ کی توفیق دیتے سچی توفا کی توفیق دیتے ہمیں سچی بات توبہ کرنے بھی نہیں آتی سے مانگنا بھی نہیں آتا ہاتھ اٹھانے نہیں آتے زبان کیا بولنا یہ بھی نہیں آتا بولا آتا ہے کچھ نہیں ہے سیکھا ہے کچھ نہیں ہے بس اسی طرح دنیا اور مال کی محبت میں بولا گرک رہے اسی میں ڈوبے رہے تو تیرا کرم ہے تو تھی یہ کرم کیا کم تج سے مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے یہ تیرا ہی کرم ہے تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ دیتے ہمیں معاف کر دے ہمارے گناوں کو بخش دے ہمیں نیک بنا دے بولا ہم چاہتے نیک بن جائے ہم چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کے دلدل سے باہر آ جائے ہم چاہتے کیا کرے <تصفح> نفس خواہش ہمارے جذبات ہمارے احساسات اند... بولا میں ایسا جکڑ کر رکھا لا ایسا جکڑ کر رکھا ہے کچھ سمجھ نہیں پڑتی کیسے نکلے کیا کیا کرے بولا، میں موت آ جائے مر نہ جائے اور کہیں تو ناراض ہوا اور تیرے ابھی روٹ گئے تو ہم تو بول کہیں کے نہیں رہیں گے گر تو تن... ناراض تفال <laughs> <laughs> رب یا اللہ ہمارے گنا معاف کرتے ہم پر نزا کی سختی آسان کر دیں اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے ہم نزاق کی سختیاں نہیں سہ سکیں گے بولا نہیں سہ سکیں گے کیسے کیسے برداشت کریں گے ہمیں نیک بنا دے اور تیرے کرن سے ہم پر نزا کی سختی آسان کر دے اللہ جب ہمیں قبر میں اتارے ہماری قبر میں آگ اور سانپ بچھو نہ جنت تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے بھی بچا لے اللہ ہمیں نمازی بنا دے سنتوں کا پیکر بنا دے اللہ اے اللہ تیرے حبیب کا تجھے واسطہ دیتے ہمیں پوری ایک مٹھی داڑھی والا بنا دے ایک مٹھی داڑھی والا بنا دے یا اللہ تیرے حبیب کی شدت پر عمل کرتے ہوئے زلفوں والا بنا دے یا اللہ یہ انگریزوں کے لباس ہم سے جدا ہو جائے یہ انگریزوں کا لباس ہم سے ہٹا دے تو ہٹا دے ہمارے دلوں میں اس لباس سے نفرت دے دے ہم پہنے ہی نہ اس کو دیکھے ہی نہ اس کو اللہ تیرے حبیب کی سنت کے مطابق ہمیں اسلامی لباس مدنی لباس پہنا دے اللہ عطا کر دے اللہ تے مانگ رہے تھی مانگے گے تو کس سے مانگے گے کون کو دین کی طرف راغب کرے گا سنتوں کی طرف راغب کرے گا کون ہے بولا ہی تو مقلب القلوب ہے تو سے تو مانگ رہے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں پیارے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں حبیب کے جلووں کا واسطہ دیتے ہیں حبیب کے مبارک لباس کا واسطہ دیتے ہیں حقیق کے مبارک ظرفوں کا واسطہ دیتے بولا ہماری یہ دعائیں قبول کر لے, کر لے کر لے کر لے بدل دے ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے ہمیں اس مشل میں مدری انقلاب لانے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں قبول کر تیرے دین کا کام ہم کچھ کر لیں اللہ ہم کچھ کر لیں ہم دین کی خدمت کر لیں ہم اسلام کی خدمت کر لیں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مولا ہم گناہوں سے بچا کر نیکی کی شارہ پر لے آئے اللہ ہمیں تو دے اللہ ہم دعوت اسلامی والا بنا دے یا اللہ میری پردے میں جو اسلامی بہنیں اللہ ان کی بھی مشکلات پریشانی دور کر اللہ انہیں بھی پردہ کرنے کی اور پردہ کروانے کی توفیق عطا فرما دے ان کو بھی شوہر کا مٹی اور فرما بادار بنا دے یا اللہ ہم سب کے گھر کے ماشول کو گناہوں سے بچا یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما ہمارے ماں باپ پر رسم و کرم اور لطف و کرم فرما دے یا اللہ ہمارے تمام یا اسلامی بھائی جو حاضر ہیں یا اللہ طرح طرح کے دلوں میں جائز دعائیں لے کر آئے ہوں گے تمنا لے کر آئے ہوں گے کتنی نیتیں کی ہوں گی کیسے کیسے جذبات ہوں گے اللہ تو سب جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کر دے ہماری جائز دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے کر دے یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے مریضوں کو شفا دے دے پریشان خالوں کی پریشانی دور کر دے دستی دور کر دے فلاخ دست کر دے اللہ جن کی اولاد نا فرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں نیک سال فرما بردار اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ انہیں محبت عطا کر دے یا اللہ ہمیں گناہوں بھرے تمام چینلس دیکھنے سے محفوظ فرما دے ہم دیکھے نامولا ہمیں صرف مدری چینل دیکھنے والا بنا دے صرف مدری چینل دیکھنے والا بنا دے ہمیں گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنا دے ہمارے امیر اہل سنت علمامہ شیخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروت دراز فرما دے دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقیاں دے دے یا اللہ اس اجتماع کی تیاری میں جن جن اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا تعاون کیا سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں فرما یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وقت کے ساتھ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق کے کر کرتے کرم کرتے فضل کرتے بار بار شچ کی سعادت دے دے بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے ساری امت کی مغفرت فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے من تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصر مجبور کی این اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ و تسلیما صل اللہ علی النبی لمحیو آلی صل اللہ علی و فنو و سلام علی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسل والحمد للہ رب العالم لا الہ الا اللہ محمد مقبول